ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنسان من قبل لفي ضلال مبين عذرين جمعور فردانشين خواتين الإسلام عذر في الأول كي تاريخه اور کل ربیع الاول کی بارہ تاریخ ہوگی اور سارا ملک ہی نہیں بلکہ ساری دنیا دنیا کے بیشتر مسلمان سل کے دن کو عید کا جلد رہا کرتے ہیں اور عید میلاد النبی منائی جاتی ہے اور بعض مسلم ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں سرکاری طور پر سل کے دن کو چھٹّی دی جاتی ہے عالم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا جہاں تک معاملہ ہے تاریخی اعتبار سے تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی تاریخی ولادت میں اختلاف ہے آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت اور آپ کی پیدائش کے تعلق سے مورزکین کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ آپ نو رب ال کو پیدا ہوئے تو تاریخ ولادت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ اختلاف خود بتاتا ہے کہ اس کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع ہی کو پیدا ہوئے تھے تو ہم سب جانتے ہیں کہ بارہ ربی الاول ہی کو آپ کا انتقال بھی ہوا اور آپ کی وفات بھی ہوئی تو پھر یہ کیسی دانائی ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن کو ہم جو ہے خوشی, کی, خوشی کا دن بنائے اور خوشی کی مناسبت سمجھ کر ہم اس دن جو ہے عید منائے یہ خود بھی دانائی کی بات نہیں ہے اور پھر تیسرا ناہیہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے زیادہ اہم وہ دن ہے جس دن کے آپ نبی بنائے گئے جب رسول بنائے گئے آپ پیدا ہوتے وقت ہو نبی نہیں تھے آپ جب پیدا ہوئے تو رسول نہیں تھے آپ نبی نہیں تھے آپ ہاں اللہ کے علم یہ بات تھی کہ آپ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں اللہ نے یہ بات سیکھتی تھی مگر آپ کی پیدائش نبی کی حیثیت سے نہیں ہوئی رسول کی حیثیت سے نہیں ہوئی آپ تھے محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت چالیس سال کی عمر میں آپ کو حاصل ہوئی قرآن نے بھی اس مضمون کو دوسری مقامات سے کہا وما كنت ترجو ان إلا من ربك. چالیس سال تک نبی, خود نبی کریم وسلم کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آپ نبی بننے والے آپ نبی بنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا انتخاب کر چکے ہیں آپ پر آسمان سے وہی آئے گی قرآن مجید آپ پر نازل کیا جائے گا چالیس سال تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی اور قرآن نے کہا آپ نے کبھی اس بات کی امید بھی نہ کی تھی کہ آپ کے جانب قرآن اتارا, اتارا جائے گا کبھی آپ نے نبوت کی امید نہ کی تھی نبوت کا تصور بھی نہ کیا تھا رحمت یہ خاص آپ کے رب کا فضل و کرم ہے آپ کے رب کا خصوصی نام ہے آپ پر کہ آپ کے رب نے آپ کو نبی بنایا پیغمبر بنایا اور سارے اولاد آدم کا سردار آپ کو بنایا محترم بھائی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ کی پیدائش کے دن سے زیادہ اہم وہ دن ہے جس دن کے سارے ہیرا میں آپ کے پاس پہلی وہی ربی ربک نبی خلق کی آئی تھی جس دن آپ نبی بنائے گئے جس دن آپ رسول بنائے گئے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری عائد کی گئی لیکن سبحان اللہ کسی نے اس دن کو ایک کا دن نہیں بنا نہیں بنانا چاہیے اور اسی طرح سے آپ کی پیدائش کے دن سے زیادہ اہم شاید آپ کی سیرت میں وہ دن بھی ہے جس دن کی آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی دن. مکہ سے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ٹرننگ پائنٹ ہے بلکہ پوری اسلام کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پائنٹ ہے جہاں اسلام محکوم ہونے کے بعد حاکم ہو گیا مسلمان مغلوب ہونے کے بعد غالب آدی جہاں مسلمان تیرہ سال مکے میں میسور ہونے کے بعد ہجرت کے بعد اسے دنیا کے گوشے گوشے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں انتشار اور پھیلنا نصیب ہوا یہ دن زیادہ ہمیں اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ایسے خلافت راشدہ میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہ اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا چاہا صحابہ سے مشورہ کیا کہ کس دن کو جو ہے ہم اسلامی تاریخ کے آغاز کا عنوان بنائے کئی مشورے آئے بعد صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بنائے باد صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی بنائے گئے جس دن آپ پر اشارہ سے سرفراہ کیا گیا اس دن سے اپنی تاریخ شروع کی جائے مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مشوروں کو قبول نہ کیا نہ آپ کی پیدائش کے دن کو اور نہ ہی افتہاز کے دن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلامی تار اور اسلامی تاریخ کا آغاز کرنے کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا اسی لیے ہم جو انگریزی تاریخ کے مقابلے میں اپنی جو تاریخ ہے اسے ہجری تاریخ کہتے ہیں چودہ سو تیس پر ایک میں ہیں ہم ایک ہزار چار سو تیس پر ایک ہجری میں مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے ایک ہزار چار سو تیس سال ہو چکے ہیں اور تیس پر ایک میں سال میں ہم موجود ہیں تو محترم بھائیوں آپ کی ولادت کے دن سے زیادہ کہیں اہم مناسبت آپ کی زندگی میں موجود ہیں مگر کبھی کسی نے اس کو عید نہیں بنایا عید کی خوشی کی مناسبت نہیں بنائی تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو عید و لالا یہ یقیناً بدعت ہے وہ بداعت کے سوا ہو بھی کیا سکتا ہے جیسے گزشتہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی اور ذرا یہ بات بھی تو غور کریں عید میلاد النبی میں ہوتا کیا ہے نبی کے نام سے ہونے والی عید شور سے اگر آپ سوچیں بصیرت سے اگر آپ معاملے کو جاج کریں آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں دو تین مثالیں تو میں آپ کو کیسے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے آپ کی تعلیمات کو ڈالا جاتا ہے سیدھے میلاد النبی کی مناسبت سے ملک بھر میں مسلمان جلوس نکالتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے شہر میں بھی جلوس نکلتے ہیں ملک بھر میں جلوس نکلتے ہیں ذرا سوچو کہ ان جلوسوں کی وجہ سے ٹرافک کا نظام کس قدر متاثر ہوتا ہے ٹرافک کس قدر جام ہوتی ہے کتنے لوگوں کے پروگرام متاثر ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ دی اور آج ہم اسی نبی کا نام لے کر دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں وہ چاہے تکلیف ہندو کو ہو وہ چاہے تکلیف کسی عیسائی کو ہو تکلیف ہمارے نبی نے کسی انسان کو کسی جاندار کو نا تکلیف دینا حرام قرار دیا ابو دا کی حدیث میں فرماتے جہاد کے لیے جاتے اللہ کے نبی کے ساتھ دوران سفر آرام کرنے کے لیے رات کے وقت یا کبھی کھانے کے لیے راستے میں پڑاؤ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ لوگوں جب راستے میں پڑاؤ کرو تو بیچ راستے میں پڑاؤ نہ کرنا راستے سے ہٹ کر بازو جو ہے میدان میں پڑاؤ کرنا میدان میں ڈیرے لگانا یہ جو چلتا راستہ ہے اس راستے پہ ڈیرے نہ لگانا کیوں لوگ گزر رہے ہوں گے سواریاں گزر رہی ہوں گی جانور گزر رہے ہوں گے اگر ہم راستے میں پڑاؤ کریں گے راستے میں اپنے ڈیری ڈال لیں گے تو اس سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی اور آپ کو معلوم ہے گے آپ نے کتنی بڑی وحید سنائی سرف سے آپ نے کہا اگر کوئی مسلمان کوئی مجاہد جو جہاز کے لیے نکلا ہے اگر راستے میں پڑاؤ کرتا ہے راستے میں اپنا ڈیرا ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے راستے سے گزرنے والے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ایسے ایسا مجاہد جہاد کر کے بھی جہاد کے عجر و ثواب سے پوری طرح محروم رہے گا جہاد کر کے بھی پوری طرح جہاد کے عجر و ثواب سے محروم رہے گا اس لیے کہ اس نے آئن شاہراہ عام میں اپنا ڈیرا لگا کر راستے سے گزرتے قافلوں کو تکلیف دی ہمارے نبی ایسے نبی تھے ہمارے نبی کی تعلیمات ایسی تعلیمات تھی ہماری وجہ سے راستے سے چلتے قافلے نہ روکے ہماری وجہ سے راستے میں ٹرافک نظام میں کسی قسم کا خنن نہ ہو یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے اور آج ہم جلوس نکال کر سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں لوگوں کے پروگرام میں ہم جو خلن ڈالتے ہیں اور پھر ہم سب دیکھتے ہیں سید نبی کا جو جلوس نکلتا ہے ایک شور ہوتا ہے ایک ہنگامہ ہوتا ہے نعرے بازیاں ہوتی ہیں کیا کیا نعرے لگائے جاتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سپنا پسند کیا ہے بخاری شریف کی روایت ہے صحابہ کرام مجمعین جہاد پہ جا رہے تھے اور سفر جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے جا رہے تھے جیسے کہ ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کہیں بھی جاتے بھلوان کا اگر علاقہ آتا تو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے اور اگر فراش کا علاقہ آتا اوپر چلنا ہوتا تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے صحابہ دوران سفر ذکر کرتے ہوئے جاتے صحابہ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے ہماری آواز ذرا بلند ہو گئی ہم ذرا بلند آواز سے ذکر کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بلند آواز سے ذکر نہ کرو اپنی آوازوں کو فست رکھو دھیمی آواز میں ذکر کرو اس لیے کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ دات سمی ہے علیم ہے وہ سننے والا ہے وہ جاننے والا ہے تو لہٰذا ذکر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کرنے کو ناپسند کیا ہے تو یہ شور یہ ہنگامے یہ نارا بازیہ اس کو شریعت کہاں سے گوارا کرے گی منظور کرے گی اور پھر آپ ایک بھی دیکھیں گی یہ پہلے تو نہیں تھی اور آج کل جو شروع ہو چکی ہے جلو سے میلاد السلس ہے میلاد النبی وغیرہ میں اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کی حاضری عورتیں حاضر ہوتی ہیں نہ صرف حاضر ہوتی ہیں جلسے نیلاد النّے بلکہ آپ کو جاوزہ ایسے جلسوں میں مرد و زن کا اختلاف نظر آئے گا مردوں کے ساتھ اور سے عورتوں کے ساتھ مرد اجنبی مردوں کے ساتھ اجنبی اور سے اجنبی عورتوں کے ساتھ اجنبی مرد حضر اللہ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب عورتوں کو مسجد بھیجنے کی بات آتی ہے تو عدم جواب کے فتوئے صادر کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جب عید کے میدان میں عورتوں کی حاضری کی بات کی جاتی ہے اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور جلسے میلاد النبی میں عورتوں کی حاضری ان کے نزدیک مستحب مصنون ہو گئی محترم بھائیوں کہنا یہ ہے کہ آج ہم و بیشتر مسلمان اپنی نادانی کے سبب کم علمی کے سبب اور شریعت کو نہ سمجھنے کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں عید میلاد النبی اس کی کوئی شریح ایسی بھی جیسے ہم نے کہا اگر اس کی کوئی شریح مناسبت ہوتی تو اس کی تاریخ میں کبھی اختلاف بھی نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے یہ اختلاف خود بتا رہا ہے کے اختلاف خود بتا رہا ہے ہمارے اخلاق نے صحابہ نے صحابہ نے سبے صابین نے, نے، اروا نے بھی کبھی کسی نے اس مناسبت کو عید کی مناسبت نہیں جانا اور ہماری نادا مسلمان بھائی جو اتنے جوش و خروش کے ساتھ عید مناتے ہیں سے اور امن حیثیت سے نبی سے ان کیا تعلق ہے وہ کبھی کبھی کل ہم سن رہے تھے ایک سکول مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے جو چوالیس اساتذہ کا انٹرویو لیا انٹرویو لیا ٹیچر کے لیے اور سوال یہ کیا نبی کا نام بتاؤ ہمارے نبی کا نام بتاؤ جواب کیا آتا ہے کوئی کہ ہمارے نبی کا نام حضور تھا کوئی کہتا ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم تھا کوئی کہتا ہمارے نبی کا نام پیغمبر تھا یہ نادام مسلمان نبی سے ہمارا علمی سالوں کا ایسا میں سے بہت ساروں نبی کا نام بھی نہیں معلوم نبی کا نام حضور نبی کا نام پیغمبر یہ القار ہے نا کے نام اور اب باقی آپ آب کی زندگی کی اور ساری تفصیلات آپ کی عمر کتنی تھی نبوت سے پہلے کی زندگی کتنی نبوت کے بعد کی زندگی کتنی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال گزارے مدنی زندگی کتنے سالہ تھی آپ کے ازواج متحرات کتنی تھی آج کی ضروری کتنی تھی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بنیادی تعلیمات ہیں جن کی طرف انسانوں کو دعوت دی ان تمام چیزوں سے واقفیت تو پتہ نہیں جو بہت سارے مسلمانوں کو نہیں ہے آج محترم بھائیوں ربی الاول آیا ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے ربی الاول آیا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں علمی احسے بات سے بھی عملی یہ احسے اور علم اعتبار سے پہ تعلق کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ کہ سیرت کو پڑھیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے سلاب العلم فری وسلم جو آپ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے تو اس علم جن حصوں کا حاصل کرنا ضروری ہے ان میں سیرت حصول بھی ہے ہم جس نبی کے امتی ہیں ہم جس نبی سے ایمان رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا آپ کے شمائل کو پڑھنا زندگی سے آج کی وسعت تک کے سارے حالات کو جاننا امتی ہونے کی حیثیت پر ضروری ہے مگر یہ کام تو ہم کرتے نہیں آج الحمدللہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں سیرت پر کی کتابیں آ چکی ہیں چھوٹی بڑی آپ مختصر کتاب چاہتے ہیں مختصر کتاب درمیانی صحت کی کتاب چاہتے ہیں درمیانی سائز کی کتاب یا آپ تفصیلی کتاب چاہتے ہیں کئی جلدوں والی کتابیں کتنی کتابیں لکھتی گئی اور پھر نبی اکریم سسم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو لے کر نبی اکریم سسم بحیثیت ایک مثالی شوہر کے اس پر آپ کو کتاب چاہیے ملے گی نبی کریم نبی اکریم سسم بحیثیت ایک مثالی معلم اور مربی کے اس پر آپ کتاب زیادہ ملے گی آپ نبی اکریم سسم بحیثیت ایک کمانڈر کے اس پر آپ کتاب زیادہ ملے گی آپ نبی اکریم سرسم بحیثیت ایک دوست کے اس پر آپ کتاب چاہتے ملے گی آپ کو نبی کریم سرسم بحیثیت ماہر نرس کے اس پر آپ کو کتابیں ملیں گی نبی اکریم سرسم بحیثیت ایک حکیمہ ڈاکٹر کے اس پر آپ کو کتابیں ملیں گی کیا چاہیے آپ کو اللہ کے حبی کی زندگی پر صلوات اللہ وسلم علیکم اس قدم لکھا گیا اس قدر لکھا گیا ہمارا چیلنج ہے دنیا کی کسی اور شخصیت پہ قدم لکھا نہیں گیا دنیا کی کسی اور شخصیت کے بارے میں اس قدر کتابیں نہیں لکھی گئی جس قدر کتابیں کی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی اور یہ لکھنے والے کون صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلمین کی بھی ایک بڑی تعداد آپ کی نعت لکھنے والوں میں ایک بڑی تعداد غیر مسلمین کی ہندوستان کے کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی شان میں جو ہے آپ کی سیرت سے کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی شان میں نظمیں لکھی ہیں بہت لکھا گیا بہت لکھا گیا مجھے یاد پڑتا ہے مسجد نبوی کے مقصد اور مسجد نبوی کی لائبریری میں میں نے ایک کتاب دیکھی تھی بڑی ذہیم کتاب اس کتاب میں صرف پچھلی چودہ سو سال تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کے نام اور مولس کے نام اتنی ذہیم کتاب اگر آپ پڑھتے ایک ایک پیج میں بیس بیس کتابوں کے بھی نام ہیں اگر کتاب دو سو پیج کی ہے تو کتنی کتابیں ہو گئی اور وہ بھی صرف عربی زبان میں عربی زبان میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں پر مگر پڑھتا کون ہے خود اردو زبان میں سبحان اللہ ما ناز کی تفریح اللہ تک الرحمٰن مبارکی رحمۃ اللہ علیہ کے رحی المخصوم موجود ہے کتنے دلچسپ انداز میں لکھے انہوں نے دل نشین انداز میں لکھی انہوں نے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پڑھنے کا شوق نہیں پڑھنے کا ذوق نہیں ہم دنیاوی معاملات میں دنیاوی مصروفیات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے محترم بھائیوں ربی الایا ہے تو نبی سے اپنے تعلق و خلبی تعلق کو, کو مضبوطی حیثیت سے بھی اور عمل حیثیت سے بھی. اور آج ایک اور ضرورت جو ہے وہ یہ ہے اگر ہم سیرت رسول کو اس حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کریں کہ آج دنیا انسانیت کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں ان تمام چیلنجز اور ان تمام مسائل کا حل سیرت رسول میں موجود ہے اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں اور یہ حقیقت عقید برائے جملہ نہیں حقیقت ہے یہ اس کا لفظ لفظ حقیقت ہے اس کا ہر ہر حقیقت ہے حقیقت ہے اور اس کا اعتراف ہم نے نہیں غیروں نے ہم سے پہلے کیا ہے دنیائے انسانیت کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں سیرت رسول اور آپ کی تعلیمات کو اپنا یہ سارے مسائل ہم لوگ یہ دنیا بندے عورت نے آج دنیا معاشی بحران سے دو چار ہے معاشی بحران سے دو چار ہے ہزاروں کمپنیاں بند ہوئی سینکڑوں بینک بند ہوئے کتنا بھی نوکریاں گئی کیا کیا ہو رہا اور یہ ساری لالت سوچ کے سبب ہے یہ ساری آفتی یہ سارا معاشی بحران سود کی وجہ سے اسی لیے ہمارے نبی کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں سود کو پنپنے نہ دو سود ہو انسانوں کا خون چوستا ہے جس معاشرے میں رسوت کا نظام نافک ہوگا وہاں جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا اس کے مقابلے میں اسلام نے جو نظام معیشت پیش کیا ہے وہ اتنا متحرک اور اتنا فعال ہے کہ محنت اور کوشش سے آج کا فقیر کل کا امیر بن سکتا ہے اور جس معاشرے میں سورج رام نافی دو وہاں آج کا آج کا فقیر کل کا امیر نہیں بن سکتا وہاں محنت کرنے والا محنت کر کے بھی محروم رہتا ہے اور ایک آرام پسند جو ہے سو آرام میں مگن رہتا ہے محنت کرنے والوں کا خون پسینہ چوس رہا ہوتا ہے اسی لیے نبی کریم جب مدینہ آئے سودی نظام دیکھا آپ نے یہودی سودی یہودی پورے مدینے کو बारे में کے لیے قرآن رشوت یہودیوں کے بارے میں کہا بھی نہیں کہا آکل کہتے کھانے والے کو اور حکام کہتے ہیں بے حد کھانے والے کو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا اکرالو نصفت یہ کھانے والے نبوئی نے بھی سودی کاروبار کو چلانے والے اور دنیا کو سود کی گرفت میں لانے والے یہودی تھے اور آج بھی دنیا بھر کی معیشت کو سود کی لانتوں میں گرفتار کرنے والے یہودی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمدرد حمدردانہ تعلیمات کے ذریعے آپ نے سود کا خاتمہ کیا معاشرے میں قرض کو رواج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا دولت دی ہے انہیں ابارہ کے ضرورت مندوں کو قرض دیا کرو کہ ان کی ضرورتیں بغیر سود کے پوری ہو جائے کریں اور ہم علم قدم بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوضا کے موقع پر ایک لاکھ ہزار کا مجموعہ آپ کے سامنے آپ نے اعلان عام کر دیا لوگوں آج کے بعد سے سود کے سارے معاملات کے ہیں آج کے بعد سے کوئی سود کا ایک پیسہ نہ لے کوئی سود کا ایک پیسہ نہ دے اور آپ نے امن اقدام کرتے ہوئے کہا وہ ریبن شفن عبد المتلف آپ نے مجب عام سے خطاب کر کے کہا لوگوں سن لو میرے اپنے چچا عباس بن عبد المستلف میرے اپنے چچا پاس بن اقبول کو سود کی ایک سود نے ایک بڑی رقم مانی ہے انہوں نے سود میں بہت سو کو پیسہ دے رکھا ہے لیکن آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ سود حرام ہے اور سب سے پہلا سود جسے لینے سے میں منع کر رہا ہوں خود میرے اپنے چچا پاس کا سود ہے میرے چچا پاس کو جس میں بھی سود دینا ہے وہ سود نہ دے اس لیے کہ سود حرام ہو گیا آپ نے اعلان کر دیا اور اس کا عملی اقدام کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جس معاشرے میں بھی سوت تنپتا ہے وہاں عمل نہیں ہو سکتا وہاں غریب ترقی نہیں کر سکتا وہاں غریب پیٹ بھر کے روبی نہیں کھا سکتا وہاں غریب فین کی سانس نہیں لے سکتا وہاں غریب سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا اس لیے آپ نے سوچ کی مخالفت کی دنیا اگر سیرت رسول کو پڑے گی نبی کی تعلیمات کو پڑے گی اور نبی کی تعلیمات کو اپنا تو ایسے عالمی مسائل سے دو چار نہ ہوگی اور آج معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو صرف ہمارے ملک کا نہیں ساری دنیا کا مسئلہ ہے دنیا کے ہر ملک کا مسئلہ ہے اور دنیا کی ہر ہر ہر ملک کا نہیں دنیا کے ہر ملک کی ہر بستی کا مسئلہ ہے اور ہر بستی کا نہیں ہر گلی کا مسئلہ ہے وہ یہ امن امن مفقول ہے امن مفقول ہے انسان اپنی جان کے تعلق سے اپنی عزت و روح کے تعلق سے اپنی ماں کے تعلق سے ہر ہمیشہ خوف او او کو دہشت کی کیفیت میں اجلا نہ معلوم کے کون اس کی عزت و آروہ پہ کون کب حملہ کر دے نہ معلوم کہ اس کے ماں کو کون کب خوف کر لے نہیں معلوم کہ اس کی جان پر کب کون سا خطرہ آ جائے اخبارات اٹھا لو دنیا کا کون سا اخبار قتل کی واردات سے خالی رہتا ہے دنیا کا کون سا اخبار چوری کی واردات سے خالی رہتا ہے دنیا کی کون سی خبر دنیا کی کون سی نیوز عورتوں پر دسترازی کی ایک خبروں سے بھی خالی رہتی ہے آج آج امن مقبول ہے جرائم اس طرح کھول رہے ہیں انسان پریشان ہے قوانین بند رہے ہیں قوانین بند رہے ہیں ہر ملک کے پاس قانون ہے جو زنا کرے اس کے لیے یہ سزا جو قتل کرے اس کے لیے یہ سزا جو چوری اور ڈاکہ زنی کرے اس کے لیے سزا قوانین موجود ہیں لیکن اوزم بھائیوں پوری انصاف اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کون سا ملک ایسا ہے جس میں کہ ان قوانین کے ذریعے سے جرائم کے آگے جو ہے کوئی ایسی رکاوٹ باندھ رہی ہو کہ جس میں جرائم کی شرح میں کمی آئی ہو جرائم تو اصل معمول ہوتے ہی جا رہے ہیں زنا چوری ڈاکہ زنی کتنی ایسے میں دنیا کو اگر امن کی سانس امن کا چین کی سانس مل سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے بعد ہی جس کی سب سے بہترین ذریعہ سعودی عرب ہے سعودی عرب میں شریعت کے قوانین نافذ ہیں نتیجے میں آج دوست دشمن سب مانتے ہیں کہ امن کے اعتبار سے دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک چوری کی وارداتیں سب سے کم دنیا میں سعودی عرب میں قدر کی وارداتیں سب سے کم سعودی عرب میں سو ترقی کی واردات ہے سب سے جلد سعودی عرب میں اور یہ ساری دنیا حقیقت کو دیکھ رہی نتیجے یہ امن کس چیز کا نتیجہ ہے پیغمبر علیہ و سلام کی تعلیمات کو نافذ کرنے کا نتیجہ ہے کوئی چور چوری کر دو का کا ہاتھ کاٹو اب یہ شخص کا ہاتھ کاٹیں گے ہزاروں افراد کا مال محفوظ ہو جائے گا کوئی شخص نہ کرتا ہے اسے اگر شادی شدہ ہو لو سنسار کرو رزم کرو اور غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے لگاؤ آپ ایک شخص کو کوڑے لگا کر سینکڑوں افراد کی سینکڑوں خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت کر دیں گے کوئی ایک شخص کسی کا قتل نہ کرتا ہے جب آپ نے بدلے میں اسے بھی قطر کر دو آپ اس ایک شخص کو قتل کر کے سینکڑوں جانوں کو محفوظ کر دیں گے ہزاروں جانوں کو محفوظ کر یہ ہمارا دعویٰ ہے ہمارا چیلنج ہے دنیا کتنے بھی قوانین کیوں نہ بنا لے وہ رد عمل ہوں گے وہ ریئیکشن ہوگا لیکن اگر صحیح معلوم میں کوئی قانون جرائم کے آگے روک تھام کر سکتا ہے وہ قانون محمدی ہے قانون محمدی سے اکثر دنیا اور کتنے بھی قوانین کو کیوں نہ آزما لے ہمارا دعویٰ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کبھی قوانین اور جرائم پر پا... یعنی پابندی نہیں لگا سکتی جرائم کی روک تھام نہیں کر سکتی ہمارے نبی وہاں ہے ہمارے نبی وہ ہے جن کی سیرت یہ پیغام دیتی ہے کہ امن میں کتنی اہم ضرورت ہے کسی بھی معاشرے کی امن کے قائم کرنے کے لیے سیا امن کے لیے مسلمان تو مسلمان اگر غیر مسلم کے ساتھ قدم بڑھانا ہو تو غیر مسلم کے ساتھ بھی قدم بڑھاؤ یہ ہماری نبی کی سیرت کا پیغام ہے غیر مسلموں کی رفایتی تنظیمیں وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو معاشرے کے امن کے سلسلے میں ان کے ساتھ دل کے قدم بڑھانا ہے تو بڑھاؤ ہماری نبی کی سیرت کا پیغام ہے آپ جانتے ہیں فیصت سے قبل نبی بنائے جانے سے قبل مکے میں جب بدمنی عام ہو گئی انتشار عام ہو گیا ظلم عام ہو گیا کافلے لوٹ لیے جانے لگے چوری کی وارداتیں لگی تو مکے کے کچھ باحوش افراد مل کر ایک تنظیم بنائی ایک انجمن بنائی سستا پھر سے انجمن حلف الفضول کے نام سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انجمن کے رکن بن گئے ممبل بن گئے اور انجمن کا مقصد کیا تھا ہم تعلیم کا ہاتھ پکڑیں گے ہم شور کا ہاتھ پکڑیں گے ہم قاتل کا ہاتھ پکڑیں گے مظلوم کو اس کا ہاتھ دلاڑیں گے اور معاشرے میں امن قائم کریں گے اللہ کے نبی اس کے ممبر بننے گئے آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی نبی بنائے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالفل فضول نے آپ کی اس شراکت کو یاد کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے نبی نبی بنائے جانے کے بعد بھی اگر آج بھی ویسے مقاصد کے لیے کوئی انجمن قائم ہو کوئی تنظیم قائم ہو کوئی تنظیم اٹھے تو میں اس کا ساتھ دوں گا میں آج بھی اس کا ممبر بنوں گا یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی عمل اتنی اہم چیز ہے اس لیے مدینہ جانے کے بعد آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا دوبا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا مدینہ جانے کے کہ ہم مدینہ شہر کو والا شہر بنائیں گے اسے یہودیوں سے کہا تھا تمہیں بھی بہت ساری چیزوں کی پابندی کرنی ہے ہمیں بھی پابندی کرنی ہے اور یہ اسی ایک تفصیل ہے جسے اردو زبان کی کتابوں میں میسا سے میسا سے مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے سیرا ہجرت کے فوراً بعد کے مضامین دیکھیں آپ میسا سے مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ہم سوچے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم اور ہم مل کر اپنے شہر کے امن کو کیسے قائم کر سکتے ہیں قائم سکتے ہیں اور دنیا امن کی متلاشی ہے امن ہمارے نبی کی تعلیمات میں ملے گا ہمارے نبی کے پیغام میں ملے گا ہمارے نبی کی سیرت میں ملے گا آج دنیا کے سامنے ایک اور بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بے سہارا لوگوں کی کثرت ہے بیوائیں یزین لفرات جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں بے گھر بھٹکتے ہوئے افراد ایسے بوڑھے جنہیں کوئی نگہ دانی کرنے والا کوئی نہیں دنیا کے آگے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے جگہ جگہ جو ایسے سینٹرس بنائے جا رہے ہیں تیم خانے پلاں فلاں بڑا مسئلہ ہے دن ب دن احتجاج بڑھتی جا رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ صلاحی کی سیرت اتنا یہ سبھی بہترین اور مثالی نمونہ ہے کے سب سے زیادہ ہمدرد بے سہارا لوگوں کے ساکار سہارا بنا کرتے تھے پہلی وحی کے بعد امم المومنین خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ آپ کے کردار کی جو تصویر تشکی انکا لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدود وتقریض ضائف وتعیم علی نوائی بالحق کہا کہ آپ آپ کو ڈلنے کی ضرورت نہیں آپ پر کوئی آفت نہیں آسکتی کیوں آپ رشتوں کو جوننے والے ٹوٹے رشتوں کو ملانے والے اور کوئی کسی دوسروں کے بوجھ کو اپنے سر اٹھانے والے مہمان نوازی کرنے والے بھوکے کو کھلانے والے مصیبت زدہ انسان کا ساتھ دینے والے جس کے پاس کچھ نہیں اسے کما کر دینے والے آپ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی یہ ہمارے نبی کا کیریکٹر اور کردار نبوت سے پہلے اور مرمت کے بعد تو کیا کہ میں نے آپ کو حضرت انس کی وہ حدیث سنائی ہے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا اس قدم لحاظ کے مدینے کی کسی بھی لانڈی کو یہ اختیار تھا وہ جب چاہے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں جہاں چاہے جب چاہے نبی کے پاس آ سکتی تھی اور آ کر جو ظلم اپنے اوپر ہوا تھا اس کے آقا نے جو ظلم کیا ہوتا اس کی شکایت کر سکتی تھی کوئی روک تھام نہ تھی دن رات کے کسی بھی لمبے آ سکتی تھی اس کی جو بھی ضرورت ہوتی اللہ کے نبی پوری کرتے جو بھی ظلم اس پہ ہوا ہوتا اس کی شکایت کو سن کے اس کے آخا کو جا کے سمجھاتے نصیحت کرتے بے سہارا کا سہارا بننے والے ہمارے نبی نادانوں کی نبی ہمارے غریبوں فتیبوں کی نبی ہمارے یتیموں بیماؤں کا سہارا بننے والے نبی ہمارے دنیا اگر اس لا یہ جو دنیا کے یہ بھی مسئلہ جو درپیش ہے حقیقت میں سیرت رسول کو اپنا سیرت رسول کو پڑھے تو دنیا کے سامنے ایک بہترین حل نظر آئے گا اس مسئلے کا بھی اور پھر خاندانی نظام خاندانی نظام اس وقت قدر منتشر ہے خاندانی نظام اس وقت قدر پہ ہوا ہے میاں بیری کے تعلقات میں کیسے چلتی اولاد اور والدین کے تعلقات میں کیسے دوریاں بھائی اور بھائی میں کیسے لڑائیاں اور کیسے جھگڑے رشتے داروں میں کیسی دوریاں کیسی نفرتیں کیسی عداوتیں نفرت کا لاؤ بہت لوگوں کے دلوں میں پک رہا ہے اور خصوصاً والدین کا جو رشتہ ہے اولاد اور والدین کو جو رشتہ ہے جدید دنیا نے کلچر کے نام پر آزادی رائے کے نام پر آزادی رائے کے نام پر بلوغت کے بعد اولاد پر سے والدین کا پوری طرح سے کنٹرول ہٹا دیا آج ہر ملک کا قانون یہ کہتا ہے بلوغت کے بعد اولاد پوری طرح سے آزاد ہے ہاں ہماری شریعت بھی بلوغت کے بعد یہ مرد کو آزادی دیتی ہے مگر پوری آزادی بھی نہیں ایسی آزادی جس آزادی میں اولاد پر والدین کی برتری قائم رہے آج نتیجے میں والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کی شادی فلاں اچھی لڑکی سے نہیں چاہتا وہ من چاہی لڑکی سے کرتا ہے لڑکی والدین چاہتے ہیں کہ اپنی لڑکی کی شادی فلاں دیندار لڑکے سے کرائیں اور لڑکی چاہتی ہے کہ وہ اپنا من پسند لڑکا اپنا ہے اپنا لیتی ہے اور والدین ودارت کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں تو پیسہ اسی کے اپنے میں ہوتا لڑکی کے اپنے ہماری شریعت نے سبحان اللہ اولاد کو آزادی ضرور دی ہے لیکن ہر قدم والدین پر اولاد, اولاد پر والدین کی سرپرست سے قائم رکھتی شریف نے کہا تم جنت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے پاس اپنے والدین کو راضی کر کے نہ جاؤ گے والد اور والدہ جنت تو نہیں ہو اپنے والدین کو راضی کر کے چلو دنیا سے اور پھر والدین کو اللہ پر قدر کنٹرول ادا کیا ایک ساوی نے آ شکایت کی کہا کہ اللہ کے نبی میرا باپ بہت مان لیتا ہے مجھ سے بہت پیسے مانگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں شکایت کرنا چاہ رہے تھے یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی یہ ہے کہ آئندہ سے پیسہ نہ دو اللہ کے نبی نے کیا کہا کا اپنے باپ کی شکایت لے کر آئے ہونا لکھی کہا کے جاؤ تم بھی تمہارا کوڑا وجود بھی تمہاری ساری دولت تم دونوں تمہارے پاس تمہاری دولت بھی تمہارے باپ کی اور تم تمہارا حضور بھی تمہارا باپ تھا تم بھی تمہارے پاس والدین کنٹرول شریعت ادا کر اولاد پر اور آج اولاد کس قدر باتیں ہو رہی ہے قانون کے نام پر قانون ایسی بغاڑت کا سہارا بن رہا ہے محترم بھائیوں کہنا یہ ہے دل اختیش اور دنیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں سیرت رسول کا سب سے بہترین حل اور سب سے بہترین علاج ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعصب کی احمد نکال کر دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے جھوٹے موٹے نعرے لگانے کے بجائے رسمی محبت کا سوت دینے کے بجائے میلاد النبی وغیرہ منا کر صحیح معنوں میں سیرت رسول کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کریں اور اپنی عملی زندگی کا نمونہ غیروں کے سامنے پیش کریں یہ نبی سے سچی محبت کا تقاضا ہے رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو اپنی عملی زندگی میں سیرت رسول کائنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم سسن کا سچا پکا امتی بننے کی توفی عطا فرمائے نبی کریم سلسم سے سچی کما کو محبت کرنے کی توفی خطا فرمائے عام بارک اللہ بارقرآنفی اللہ. میں إنه تعالى جواد كريم عليكم بالورث والرحيم رب العالمين